تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو ناؤ مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنی اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا ہم نہیں تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نسنا